التي بار بار لاوي كيرحما حكمه حكم السنه ذکروا ذکر کے اجاگر کو ہونا جی ابھی صار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داوس سے نبی نے سلام تو وقال حكم نبی نے سلام اقتلو حق نخلیذ چکر مکنو خطرے وانجام اگے تو ورسے گا کہ دیشی خروج دے دی لفظ ذکر نبی السلام نا سبب دا ایرم دا پا حالت دا دبانی فیلم آل حکم بدارو سجاوی نواز را حکم بد بار شریعت اقتاؤ ہو امر حکم چا بت بار دا سراف ہم آل دار بدی ترسی ادا کم کی اکتاؤ ہو دا حکم بد بار شریت شریت کی دا ظاہر باندہ حکم پا. خواتین بانی اجراء د حکم صرف دلی بل السلام دے دا چاہت نشروسیت السلام حاصل حکم بالقطی بہادی ہی فی آر حکم بالقط بدبار ظاہر و شریعت ظاہر شریت دار جب غلا کے فقال رس اللہ کا فخذ باث ليس في انغلا حكم حكم قطه دائم المتد و قرت روهم حكم بالقتل لعلمه بدبار المعان و حكم بالقتل بدبار الظاهر والشريعه ناسبركي فكو تاسمذ يبي صالح الدين دراوش فقارط روهم و ذا في المعان وقال رسول الله ان داستے کام کرے گا سرکا وکار ماراس ذکر جنازے نشرے کڈیر ذات گناندار بھی اور مسلمان بارے با جنازہ کی گی دفن میں پشانت اور مسلمانوں نے بانے کی گی چکر دے اور دیر قدم مردار پہشان تھا مارو آل معلوم کو حصرہ کیا حکم فن والے کا ہوں حکمر کا ظاہر سیرے سمجھ تر ناؤ بے رات کو منگا فرق ہے نا فی بی فیو کی مگر زبر را میں راؤ پاس گزار